يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ ہر قسم کی حمد و سناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اور بے شمار رد و سلام ہوں جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اخدستے گزشتہ کئی دنوں سے اس کتاب سے درست دے رہا ہوں جس کا نام ہے کتاب العلم اور یہ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ ابن و رحمہ اللہ کی تعلیف ہے اس میں انہوں نے علم کے بارے میں گفتگو کی ہے علم کے آداب بھی بتائے ہیں علم کا حکم بھی بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے اس سے مراد کون سا علم ہے دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے اور گزشتہ درس میں گفتگو کا سلسلہ اس بارے میں شروع ہوا تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو حصول علم میں مدد ملتی ہے چنانچہ ایک سبب کا تذکرہ ہوا تھا اور وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے یہ جی آپ سے سوال کر رہا ہوں تقوا کتاب کے مولف نے بتایا تھا کہ تقوا یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حصول علم میں مدد ملتی ہے کتاب کے مولف نے بتایا تھا کہ نبی علی الصلاۃ والسلام صاحبۂ کرام لوگوں کو تقوا کی بار بار وسیعت کیا کرتے تھے اور گزشتہ درس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تقوا کسے کہتے ہیں تقوا سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی اطاعت کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہیں پھر کتاب کے مولف نے وہ عہد بیان کی جس عید سے پتہ چلتا ہے کہ تقوا کے ذریعے حصول علم میں مدد ملتی ہے عت کیا ہے کہ یا الذین عامل اے ایمان والوں ان تتقوا تخ اللہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو گے تقوی اختیار کرو گے یج الم فرقان تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا کیا بنا دے گا فرقان کیا چیز ہے فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے گا جس کے ذریعے تم فرق کر سکو گے کیا کر سکو گے کس چیز میں فرق کر سکو گے نیکی بدی میں حق و باطل میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی نقصان دہ ہے یہ صلاحیت مل جائے تو اور کیا چاہیے تو یہ کب ملے گی جب ہم کیا اختیار کریں گے تقوی, تقوی. فرمایا تکوا اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں مٹا ڈالے گا وہ لکم اور اللہ تعالی تمہیں بخش دے گا و اللہ فکر العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے کتاب کے مولف اب کہتے ہیں وہا دل آیا فی سلاد مہم اس ایت میں تین فائدے ہیں اور تینوں ہی بہت اہمیت رکھتے ہیں اس عیت میں تین فائدے ہیں اور تینوں کیا رکھتے ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں کہتے ہیں الفاظ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یج اللہ کہہ رہے اللہ کہ اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا فرقان کیا ہے؟ کتاب کے مولف کہتے ہیں اَيْ يَجْعَلْ لَكُمْ مَا تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبَيْنَ الظَّارِ وَالْنَافِعِ اللہ تم میں وہ صلاحیت پیدا کر دے گا جس صلاحیت کی وجہ سے تم حق و باطل میں فرق کر سکو گے وہ چیز جو نقصان دے ہے اور وہ چیز جو فیدہ مند ہے اس میں فرق کر سکو گے وَهَادَا يَدْخُلُ فِيهِ ال یہ جو صلاحیت ہے فرقان اس میں علم بھی داخل ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان پہ ان ان علوم کے دروازے کھول دے گا جو علوم اللہ تعالی کسی اور کو نہیں دے گا کس کی وجہ سے جی کی وجہ سے تقوا یہ سلوبی تقوا کی وجہ سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے آپ نماز میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم توجہ سے نہیں کہتے اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کس مولوی کی بات مانیں کس ملکے کا ساتھ دیں بھائی یہی چیز تو نماز میں اللہ نے آپ کو سکھائی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ صلاحیت دے اح دل المستقیم یا اللہ ہمیں سلاط مستقیم کی ہدایت دے دے ہمیں بتا دے سلاط مستقیم کون سا ہے سلاط مستقیم پہ ہمیں چلا دے تو نماز میں سورہ فاتحہ بڑی توجہ سے پڑھنی چاہیے ہر نماز میں ہر نماز کی حرکت میں پڑھنی چاہیے اور بڑی ہی خوشیوں کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے اح دل المستقیم تو کتاب کے مولو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایت بتا رہی ہے کہ جب آپ تکوا اختیار کریں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں گے ممنوعہ چیزوں سے بچ کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا وہ زیادت العلمی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کر دے گا کس کی وجہ سے تکوا کی وجہ سے وہ زیادت الحفظی اللہ آپ کے حافظے میں بھی اضافہ کر دے گا کس کی وجہ سے صرف بادام کھانے سے حافظ میں اضافہ نہیں ہوتا اگر چاہتے حافظ میں اضافہ ہو جائے قرآن کا علم ذہن میں محفوظ ہونا شروع ہو جائے ہدایت مزید مل جائے تو پھر تکوا اختیار کریں کتاب کے معلوم کہتے ہیں اسی لیے امام شافی سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کنہوں نے کہا تھا امام شافی نے حاجی صاحب امام شافی کچھ کہنے لگے آپ سے امام شافی کہہ رہے ہیں وقی انسو احفظی. کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی بن سے بات کی میں نے کہا کہ حافظہ بڑا کمزور ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام شافی ارشد ماسی تو میرے استاد وکی نے میری رہنمائی کی کہ اگر چاہتے ہو کہ حافظہ تیز ہو جائے تو گناہ ترک کر دو کیا تر کر دو گناہ تر کر دو وقالہ اور میرے استاد نے کہا اے علم یہ بات نوٹ کر لو ذہن نشین کر لو بے انلم نور یہ علم نور ہے نور یہ کیا علم کیا ہے نور ہے کون سا علم دین کا علم شریعت کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم کیا ہے نور ہے یہ ہے روشن خیالی نور کا مطلب کیا ہوتا ہے روشنی تو روشنی قرآن و حدیث میں ہے آج قرآن و حدیث کو کہتے ہیں کیا یہ ہمیں پچھلے زمانے کی طرف لے جا رہے ہیں جی روشنی کہاں کہتے ہیں یورپ سے آتی ہے اور امام شافی کے ساتھ بہت پہلے کہہ رہے ہیں کہ روشنی کدھر ہے نور کدھر ہے اللہ کے علم میں قرآن و حدیث نور ہیں یہ ہے روشنی جو نور آپ کو بتائے کہ اللہ کے کی حقوق کیا ہے اس کو روشنی کہتے ہیں جو علم آپ کو بتائے کہ نبی علیہ السلط اسلام کے کی حقوق کیا ہے اسے نور کہتے ہیں جو علم آپ کو بتائے جنت میں کیسے آپ جا سکتے ہیں جنت کا راستہ کون سا ہے جہنم کے راستے کون کون سے ہیں اس کو کہتے ہیں نور یہ ہے روشنی اور جو علم آپ کو بتائے کہ فہاشی کیسے کرنی ہے بے حیائی کیسے کرنی ہے شرک کا ارتکاب کیسے کرنا ہے بداعت پہ کیسے چلنا ہے وہ نور نہیں ہے وہ اندھیرا ہے لوگوں نے نام الٹ رکھ دیے ہیں اس سے حقیقت چھپ نہیں سکتی تو نور کیا ہے قرآن و حدیث نور ہے تو یہ امام شافی کے ساتھ بہت پہلے کہہ رہے ہیں العلم نور علم نور ہے روشنی ہے وہ نور اللہ آسی اور یاد رکھو اللہ کا نور کسی گنےگار کو نہیں ملتا تو جو چاہتے ہیں حافظہ صحیح کام کرے علم میں اضافہ ہو ہدایت میں اضافہ ہو انہیں کیا کرنا ہوگا گناہ تر کرنے ہوں گے کیا کرنا ہوگا گناہ تر کرنے ہوں گے نیکیوں کو اپنانا ہوگا نمازوں کے پابند بن جائیں فرد رودے پورے رکھیں زکوٰۃ ادا کریں سود سے دور رہیں چوری سے رشوت سے دور رہیں تومتے لگانے سے دور رہیں قطروں غالت سے دور رہیں جادو کے عمل سے دور رہیں یتیموں کا مال کھانے سے بچیں شلوار ٹکروں سے نیچے سے نیچے لٹکانے سے بچیں کیونکہ کبھیرا گناہ ہے ان تمام گناہوں سے دور رہیں تو اللہ رب العزت آپ کا سینہ کھول دے گا اللہ آپ کو قرآن کی دولت سے منور کرے گا اللہ رب العزت آپ کو نبی علیم کی عادیثی طرح منسوب ہے کہ امام شافی نے کہے ہیں اور انہوں نے ان اشعار میں اپنے استاد وکی بن جرا کی نصیحت کو نقل کیا ہے ولا شکا اندر انسان اک الما علماً معرفتاً بین الحق والباطل والنافع. یہ شیر نقل کرنے کے بعد کتاب کے مولب کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان جس قدر علم میں آگے بڑھے گا اسی قدر اللہ کو تعالیٰ اسے مارفت دے گا اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا کون سی چیز نقصان دہ ہے کون سی فائدہ مند ہے اس میں صلاحیت کرنے کے اللہ تعالیٰ قوت دے گا خلوفی ما یفت اللہ اور اس فرقان میں وہ فام بھی داخل ہے کیا داخل ہے علم بھی اور علم تو مل گیا قرآن کی عید تو مل گئی لیکن اس کا حقیقی معنی سمجھنا یہ فام ہے جب آپ تکوا اختیار کریں گے اللہ فرقان دے گا فرقان میں علم بھی داخل ہے فام بھی داخل ہے سبب القوت الفاہمی کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ تقوے کی وجہ سے فہم کی قوت میں سمنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے قوت الفاہمی <العلمي> کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ دو آدمی دیکھیں گے یا فضانی کتاب اللہ یہ دونوں اللہ تعالی کی کتاب کی ایک قید کو نفز کرتے ہیں انہوں نے بھی حفظ کر لیا انہوں نے بھی کر لیا یس احد ہوا مینہ تحم وختر مینہدی ماحول اب دو آدمیوں نے ایک ہی ایت کو یاد کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس ایس سے مجھے تین مسئلے معلوم ہوئے ہیں کتنے مسئلے معلوم ہوئے ہیں دوسرا کہتا ہے مجھے تین سے کہیں زیادہ معلوم ہوئے ہیں ایک ہی ہے حفت اس نے بھی کیا ہے اس نے بھی کیا ہے لیکن ایک کے پاس قوت کوم زیادہ ہے اور ایک کے پاس کم ہے یہ قوت کیسے ملتی ہے تکوا اختیار کرنے سے گناہوں سے دور رہنے سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیں یہ حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھیں ان عورتوں کو نہ دیکھیں جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے گندی تصویریں نہ دیکھیں اور موبائل سنتے ہوئے گانے استعمال گانے نہ سنے کانوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے پاؤں کو غلط استعمال نہ کیا جائے اپنی آگاہ کو گناہوں سے بچایا جائے حرام کاموں سے بچایا جائے تکوا اختیار کیا جائے تو اللہ تعالی قوت فام میں بھی اضافہ کرتا ہے قوت علم میں بھی اضافہ کرتا ہے ف سبب سب ابلی زیادہ تل فہمی تکوا اختیار کرنے سے انسان کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے وہ فراسا کتاب کے مولب کہتے ہیں فرقان میں ایک اور چیز بھی داخل ہے پہلے کہا کہا علم پھر کہا فاہم. اب کہہ رہے فراست بھی اس میں داخل ہے جب آپ تکوا اختیار کریں گے آپ کو فراست بھی ملے گی کیا ملے گی جی فراست کیا چیز ہے کہتے ہیں ان اللہ بها بین الناس فراست مل جائے گی پھر آپ لوگوں کو بھی پہچان سکیں گے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ نیک چہرہ ہے اور اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بد آدمی اندازہ ایک آپ کو ہو جائے گا کبھی اندازہ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ جب آپ تکوا اختیار کریں گے اللہ آپ کو فلاسط دیں گے آپ کا اندازہ صحیح نکلے گا پبھی مجرما یدل انسان یا رو الح کا او سادت آپ کسی انسان کو دیکھتے ہی پہچان سکیں گے کہ یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے او برن او بر او فاجر یہ نیک ہے کہ فاسق و فاجر ہے حتی انہو ربما یحکمو علی شخصی مہو لم یعاشرہو آپ کسی آدمی کے ساتھ پہلے رہے نہیں ہیں لیندے نے کیا سبر نہیں کیا پھر بھی آپ پہچان جائیں گے کیسا آدمی ہے ولم یعرف انعنہو شیعہ بسبب ما آتاہ اللہم یالفراسہ یہ فراست کی وجہ سے لیکن فراست سو فیصد نہیں ہوتی کبھی اندازہ صحیح نکلے گا کبھی غلط نکلے گا ثانیہ دوسرا فائدہ جو اس ایٹ میں بتایا گیا کہ تقوی کی وجہ سے آپ کو ملے گا کس کی وجہ سے ملے گا کہ کم سیا آم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکوا اختیار کرو گے تو میں تمہاری برائیاں مٹا ڈالوں گا تمہاری برائیاں مٹا ڈالوں گا تقفیر السون سالحا کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ گناہ کیسے مٹتے ہیں نیک عمال کرنے سے کیا کرنے سے فَإنَّ الْأَعْمَالَ تُكُفِّرُ الْأَعْمَالَ نیک امال برے امال کو مٹا ڈالتے ہیں کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الات السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ول جما تو مجتلی بتل کبا کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی اسی انداز سے جب آپ پانچوں نمازیں پڑھیں اور ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ بھی پڑھیں ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے رودے بھی رکھیں تو فرمایا اس سے دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ کبیرا گناہوں سے آپ دور رہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں کیا کرنے سے زور کے بعد اثر کی نماز پڑھی تو زور اثر کے درمیان جو گناہ ہے وہ مٹ گئے لیکن نماز وہ ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے یہ بھی دیان سے دھوکے میں نہیں رہنا یہ نہیں کہ نماز میں آئے کوئی پتہ نہیں نماز میں کیا ہوا جب سلام پھیرا یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا نماز وہ جو صحیح مانگوں میں نماز ہوتی ہے وہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتے ہیں تو دونوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گنا ہوئے ہوتے ہیں وہ صاحب وہ کیا ہوتے ہیں حجی صاحب سو گئے گنا معاف ہو رہے ہیں آئی صاحب سونے سے نہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے اور فرمایا ایسے ہی ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھیں گے ایک جمعہ کے بعد تو دونوں جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کون سے گنا سگیرہ اور ایک رمضان کے روزے رکھیں پھر دوسرے رمضان کے روزے رکھیں اس سے دونوں کے بیچ میں جو چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا کبیرہ گناہ کب معاف ہوتے ہیں جب توبہ کی جائے سگیرہ گناہ تو ایک, ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی معاف ہو گئے لیکن کبیرہ گناہ کب معاف ہوں گے جب آپ سچی جب سچی توبہ کریں گے دوسری حدیث میں آ فرماتے ہیں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک عمرے کے بعد جب آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو اس سے دونوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیے نہیں لیکن جو میرے بھائی بار بار آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کیا کہ محلے والے دو صحباب عمرے پہ آنے سے روکتے ہیں کیوں جی یہ محلے کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تم عمرے پہ جا رہے ہو یہ بھی ایک عجیب بات ہے نبی علی صحم بار بار عمرہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں ابن ماجا کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں تا بین بے والعمرہ بار بار حج عمرہ کرو حد کے بعد پھر حج عمرے کے بعد پھر عمرہ حج کے بعد عمرہ عمرے کے بعد حج عمرے کے بعد پھر عمرہ یہ کام کرتے رہو فرمایا اس سے تمہارے گنا بھی ختم ہوں گے غربت بھی ختم ہوگی کیسے بار بار عمرہ کرنے سے بار بار حج کرنے سے تو نبی علی اسد اسلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ بار بار عمرہ کرو اور یہ آج کے لوگ ہمیں بار بار عمرہ کرنے سے روکتے ہیں کہتے ہیں ساٹھ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ لگاؤ گے کیا ملے گا تمہیں انہیں نہیں پتا کیا ملے گا رب کی رضا ملے گی گناحوں سے پاک صاف ہو جاؤں گا ہلکا ہو جاؤں گا اور اللہ میرے مال میں برکت ڈال دے گا اچھا یہ لوگوں کو یہ باتیں کہ فلاں کی شادی نہیں ہو رہی اور تم عمرے پہ جا رہے ہو فلاں کا یہ نہیں ہو رہا تم عمرے پہ جا رہے ہو یہ باتیں تب یاد آتی ہیں جب ہم کو نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں شدال حرکت میں آ جاتا ہے قربانی کے موقع پہ بھی ایسے ہوتا ہے کئی نام لحاظ پروفیسر وہ جی اتنے جانور ذیبا ہو جائیں گے اتنے جانور ضائع کر دو گے خون بہا دو گے اچھا جب کہیں پہ گانا گانے کا فنکشن ہو شادی کا پروگرام ہو وہاں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں بولتا گانا گانے کی تقریب ہو بے حیائی کا پروگرام ہو وہاں یہ لبرل لوگ نہیں بولتے نیکی کے موقع پہ ان کو باتیں یاد آتی ہیں تو یہ ان میں شیطان بول رہا ہے کیونکہ ہمارے نبی علی السلام تو کہہ رہے ہیں بار بار عمرہ کرو ہاں کبھی آپ عمرے پہ جا رہے تھے اچانک آپ کو پتا چلا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کینسر کا مریض ہے اور آپ کی مدد سے وہ بچ سکتا ہے اس کی جان بچ سکتی ہے تو چلے کوئی بات نہیں آپ نے کہہ دیا اس دفعہ میں عمرے پہ نہیں جاؤں گا اس کی مدد کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن اس کو معمول بنا لینا جب بھی عمرے پہ جان لگے آپ کی فلاں ہے, اجی اس دفعہ جان لگے, تو آپ فلاں عورت ہے یہ تو پھر کبھی بھی عمرے پہ نہیں جانے دیں گے آپ عمرے پہ بھی جائیں تھوڑی بہت اس کی مدد بھی کریں جو عمرے پہ نہیں جا رہا وہ بھی کرے ضروری تو نہیں جو عمرے پہ جا رہے اسی کو آپ پکڑنے لاگے جو عمرے پہ نہیں جاتے کیا ان کی فیکٹریاں نہیں ہے کیا وہ کاروبار نہیں کر رہے کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ عمرے والے کو ہدف کو ملاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ بار بار عمرہ کیا جائے بار بار حج کیا جائے انشاءاللہ رب بھی راضی ہوگا گنا بھی ختم ہوں گے میں بھی اللہ برکت ڈالے گا تو کتاب کے مولب کہتے ہیں فل کا کہ گناہ مٹتے ہیں نیک امال کرنے سے کیا کرنے سے وہادا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اندر انسان جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے متقی اور کرنے کی توفیق دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے تقوی اختیار کرنے سے اللہ مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں آپ نے شاید تجربہ کیا ہوگا کہ جب انسان چند نمازیں پڑتا ہے تو اگلی نماز پڑھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے آپ مغرب کی نماز پڑیں عشا کی نماز پڑھی اور رات کو دعائیں پڑھ کر سوئیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے فجر کے لیے جگا دینا جاگ آ جاتی ہے اور جب آپ ایک گنا کرتے ہیں تو پھر نیکی کرنے کی توفیق اللہ کئی دفعہ چھین لیتا ہے پھر نیکی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے بچ کر رہے نیک مال کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نیک مال کرنے کی توفیق دیتا رہے کتاب کے مولو کہتے ہیں اس ایت میں تیسرا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یا فرقم تکوا اختیار کرو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ استغفار کی توفیق دے گا جو تقوا اختیار کرے گا وہ اسی کو اللہ یہ توفیق دیں گے افر اللہ اسف اللہ میں سے ہم سب کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن اسلحہ دل سے کرنا ہے کہاں سے زبان سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے استفراللہ, استفراللہ, استفراللہ ساتھ اپنے حساب کتاب کرنے اسف اللہ کا مطلب کیا ہے میں اللہ سے گناہوں کی بخشت چاہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہ معاف کر دے گا جو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دھیان کہیں اور رکھے ہوئے ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے ساتھ کچھ اور لکھ رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے استف اللہ استف اللہ بھائی اللہ سے بات کر رہے ہو اللہ سے معافی لے رہے ہو توجہ کرو اس انداز سے آپ کسی بندے سے بھی معافی مانگے تو معاف نہیں کرے گا کیوں جی میں نے اگر کوئی غلطی کی ہو آپ کے ساتھ اور معافی مانگوں دھیان میرا ادھر ہو چہرا ادھر آپ مجھے معاف کر دیں گے آپ تو کہیں گے میری ایک اور تو ہنگ کر رہے ہو تو توبہ استغفار کریں توجہ سے کریں دل سے کریں اور آپ کا پوکھتا ارادہ ہو کہ یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا جو پہلے کر چکا ہوں اس پہ شرمندہ ہو وہ مجھے معاف کر دیں یہ نہیں کہ شراب کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور ساتھ دکان بھی کھولے ہوئے ہیں سود کا کاروبار کر رہے ہیں سودی بینک میں ملازم ہیں انشورس کا کاروبار کر رہے ہیں پرائز بانڈ کا کاروبار کر رہے ہیں رشوت آپ لے رہے ہیں معافی بھی مانگ رہے ہیں یہ کون سی معافی ہے کیا آپ اس نے اللہ کو دھوکا دے سکتے ہیں کبھی نہیں دے سکتے توبہ یہ ہے کہ آپ پہلے گنا پہ شرمندہ ہو کیا ہو کیا ہو میرے بھائی شرمندہ ہو فخر نہ کر رہے ہوں کئی لوگ فخر بھی کرتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں اللہ سے فخر کیسے میرے جیسے کسی سے کبھی کوئی لڑائی ہوگی کہا 10 पहले دس कर قتل हैं آپ یہ شرمندگی سے کہہ رہے ہیں کہ فخر سے کہہ رہا ہے مجھے دمکیاں دے رہا ہے یہ تو اس کا مطلب ہے وہ شرمندہ نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں گیارہواں بھی کر دوں گا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا یہ کون سی توبہ ہے توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے گنا پہ شرمندہ ہوں روتے ہوں نادم ہوتے ہیں جب یاد آئے پریشان ہو جاتے ہوں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں دوسرے نمبر پہ وہ گناہ فوری طور پہ تر کر دیں یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہیں بدکاری بھی کر رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں اور اس کی توبہ بھی کر رہے ہیں وہ گناہ تر کر دیں چھوڑ دیں تیسرے نمبر پہ پختہ آزم ہو کیا لفظ بولا میں نے پختہ آزم ہو کہ اس گناہ کے کبھی قریب نہیں جاؤں گا انسان ہے ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے لیکن توبہ کرتے ہوئے کم از کم نیت صاف ہو کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا بطور بشر ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے لیکن کم از کم توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ کل کو پھر بھی کرنا ہے توبہ کرتے ہوئے آپ کے لیے صاف ہے کہ یا اللہ اب معاف کر دے آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا توبہ کی چوتھی شرط کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس کا حق واپس کریں اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا اور اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگے اسے کہیں کہ یا مجھے تھپڑ مار لو یا مجھے معاف کر دو اگر کسی کے پیسے دینے ہیں قرضہ لیا ہوا ہے پیسے دبا کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس کا قرضہ واپس کرو پھر اللہ سے معافی مانگو بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ان کی جائیداد واپس کرو پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو اور اس سے بھی معافی مانگو کہ ایک سال میں نے لیٹ دیا ایک سال تمہارا حق راہ کا کھاتا رہا ہوں کیونکہ کئی بھائی پانچ سال کھانے کے بعد جب بہنوں کو دیتے ہیں پھر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ پانچ سال کی معافی بھی مانگنی ہے پانچ سال تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ اس کی زمینیں کھاؤ اس کی زمینوں پہ کرایہ لیتے رہو کس نے حق دیا تھا تمہیں یہ تو اگر بندے کا حق ہے تو وہ واپس کریں کسی کو گالی دی تھی اسے معافی مانگے اسے کہ یا مجھے گالیاں دے لو لوگوں کے نے یا مجھے معاف کر دو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا کام نہیں بنے گا تو اس لیے میرے بھائیو توبہ کی ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے پھر توبہ استفبار کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ راہ اختیار کرنے کی توفیق نہ فرمائی جس راہ کو اختیار کرنے سے ہماری ہدایت میں اضافہ ہوگا علم میں اضافہ ہوگا فہم و فراست میں اضافہ ہوگا وصل اللہ اللہ تعالی علی نبی ہی محمد